میرا سوال ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے داڑی رکھنا ضروری ہے یا یعنی نہیں دوسرا میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ پہلے لوگ لکھتے تھے یا اللہ یا محمد دونوں کے ساتھ لکھتے تھے لیکن اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا محمد کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے یا کیونکہ رسول کو نہیں پکانا چاہیے صرف اللہ کو جی خان صاحب میرے بھائی دیکھیں مسلمان تو آدمی بچپن سے ہو جاتا ہے داڑھی بعد میں آتی ہے مسلمان ہونے کے لیے داڑھی ضروری نہیں ہے داڑھی کے لیے مسلمان ہونا چاہیے داڑھی شریف جو ہے یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب اگر جس آقا نے ہمیں یہ ساری سنتیں دیں یہ سارا دین دیا یہ سب کچھ دیا اگر اس ان کی شکل پسند ہے لک جکانا لکھوں فی رسول اللہ ہے اس تم نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ خالف المشرق مشرق کی نا مشرقوں کی مخالفت کرو واہ کو لوہیا شعر بحکم اکار داڑیوں کو بڑھاؤ اور موچھوں کو پست کرو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ایک حدیس میں نہیں بے شمار اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغندروں کی سنت ہے اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ جس میں داڑھی می جی جو کاغر ہو گیا جی مسلمان نہیں رہا جی یہ, نہیں لیکن یہ میرے گھر ضرور ہے کہ سنت رسول کا قارق ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو عملی لحاظ سے پسند نہیں کرتا عملی لحاظ سے اگر پسند کرتا تو وہ ایسی شکل بنانے کی کوشش کرتا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اس لیے میرے بھائی ہم آدمی کو کافت تو نہیں کہہ سکتے نہ یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ تو اسلام کے کچھ ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ان پر عمل کرنا چاہیے کامل انسان بننا چاہیے جیسا کہ زور کی چار سنتے ہیں چار فرد ہیں پھر دو سنتے ہیں دو نو فرض ایک آدمی جائے فرض پڑ کے آ جائے وہ سنتے ہیں جی کیا ہے ارے بھائی تو نماز تو پڑی لیکن ایسے نہیں پڑی جیسے آ کے آنے پڑی تو اسی طریقے سے یہ سمجھیں یہ سنت ہے آپ سب جو ہیں وہ ادا کریں چیزیں لیکن اگر آپ یہ دارش ہی نہیں رکھتے تو یقیناً سنت کی آپ میں کمی ہوگی اور اس تار کے سنت کے گناہ میں آپ ضرور شامل ہوں گے کیونکہ سنت ایک آدھ مرتبہ چھوڑی جائے تو اس کا اور مسئلہ ہے مسلسل ہر روز چھوڑی جائے تو اس مسئلہ ہے یہ آپ دیکھیں ہیں محبت رسول والا آدمی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سنت کو مٹا کر روز نالیوں میں پھینکے اور گندگی کی جگہ پہ پھینکے اور پھر کہے کہ میں بھی بھائی آج رسول ہوں تو کیسا یہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے پنجابی میں سے وہ کہتے ہیں ویسے تو ہم نعرے لگاتے ہیں صدقے یا رسول اللہ صدقے کے کرتے تھے کہ اونچتے نبی دے سد جانا وا پر داڑھی روز منانا اونج میں نبید صدقے جانا ہاں مسیطے تیرنا پانا تو یہ زبانی طور پہ تو ہم کہتے ہیں جی ہم یہ بھی ہیں ہم وہ بھی ہیں لیکن عملی طور پہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ چیز جو ہے اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ عملی طور پر ہم آکا قریم سنگ سنتوں سے دور ہو گئے اور جن لوگوں کی سنتیں اپنائیں ان لوگوں نے ہمیں پسند نہیں کیا ان لوگوں نے ہمیں قبول نہیں کیا آپ داڑی ملا دیں اللہ آپ کے کیا نام ہے اس کا مونچھے ملا دیں ٹینٹ پہن, پہن لیں تائی لگا لیں نام بھی جو چاہے رکھ لیں لیکن ان کو جب تک پتا چلے گا نا یہ کسی مسلمان کا بیٹا ہے اور یہ چاہے نماز نہیں پڑھتا مسجد کا اس کو پتہ نہیں ہے یہ چاہے کل قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا شکلیں ہماری طرح وہ معاف پھر بھی نہیں کریں گے وہ قبول نہیں کریں گے یہ قبول کریں گے تو آخا کلیم کریں گے یہ لوگ قبول نہیں کرتے ترکی والوں نے کیا کچھ کر کے نہیں دیکھ لیا لیکن انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا فلسطین والوں کی آپ عورتیں دیکھ لیں ان کی کیا حالت ہے پوری دنیا میں ان کے نوجوانوں کی حالت دیکھے کیا یہودی نے قبول کر لیا بوسیاں والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہمارے سامنے بوسیاں والوں نے پوری تہذیب اپنا لی تھی ان کی مسلمان لڑکیوں کے بالکل لباس وہ تھے جو ان کافروں گے لیکن کیا انہوں نے معاف کر دیا نہیں انہوں نے کہا ابھی تک ان کے نام مسلمانوں والے ہیں چاہے ان کی شکلیں ہماری طرح ہو گئی کپڑے ہماری طرح ہو گئے مساجد انہوں نے جو تھی چھوڑ دی ترکی میں مساجد پر پابندی قرآن پڑھنے پر پابندی اذان پر بابندی کتنے سال تک رہی تو کیا انہوں نے اپنا لیا نہیں میرے بھائی یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے عزتیں اسی سے ملیں گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آکا کے قدموں سے جو آدمی لگے گا اسی کو عزت ملیں گی ہم نے آقا کو چھوڑ کے ساری دنیا کو بنانے کی کوشش کی کوئی بھی نہ ملا ایک تیرا دامن چھوٹا ساری دنیا ہم سے چھوٹ گئی ایک تو کیا ہم سے روکھا ساری دنیا ہم سے روٹ گئی ایک آقا راضی ہو جائے تو ساری دنیا راضی ہو ہوگی تھا تو ساری دنیا تھی غلام کیسرو کسرا بھی جھک جھک کر کرتے تھے سلام اب اس بجلا کی ریت بھی ہم سے روٹ گئی ساری دنیا ہم سے میرے بھائی کبھی تو وہ کیا نام ہے ان کا جو تھے نا یعنی دریاؤں کے سمندروں کے پانی ان پر ہمارے گھوڑے چلا کرتے تھے سونے گیلے ہوتے تھے اور آج وہ جن کے سامنے یہ چیزیں تھیں دریابی سلکیں بن جاتی تھیں وہ پیارے آقا آم ہے کردار تھے گفتار تھے ہر لحاظ کے باغی تھے ہم جو ہم جو ہیں داڑیوں والے وہ بھی باتوں تک ہیں دوسرے تو نہ باتیں تو نہ اور کچھ اللہ کرے باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے یہ قادری اتاری بھائی تشریف لائے معذرت ہمارے میرے خیال میں خان صاحب کا ایک اور سوال تھا یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ آج کل کچھ میرے بھائی جیوں جیوں پہلے میں نے کہا جیوں جیوں ہم رسول اللہ کے منکروں کی طرف جا رہے ہیں تو تھی ہم رسول اللہ سے دور ہو رہے ہیں رسول اللہ کو نہیں پکارنا کابروں کو پکار لینا ہے ان سے مدد لے لینی ہے رسول اللہ سے مدد نہیں لینی تو یہ جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم میں نہیں آئے گی کچھ نہیں ملے گا یہ فاتح کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہو گیا اب رسول اللہ کا نام لینا بھی بدوت و شرک ہو گیا تو یہ ہماری ویب سائٹ پہ یا رسول اللہ کے بلائے جو ہیں یہ بے شمار ہیں ویب سائٹ کو پلیز ذرا چیک کریں گے انشاءاللہ ان کے بھی دلائل ہیں جو آج منع کرتے ہیں ان کے بھی بڑے سب یہی کہا کرتے تھے تو آپ اس کو ذرا چیک کر لیں انشاءاللہ شاء آپ کو بے شمار چیزیں اس سے